اللہ تعالیٰ في کفیل قرآن المجید الحميد الفرقان الحمد رسم الرّحمٰن الرحیم یاسوق غم برہان المربم ون ذلن غم نورمبینہ صدق اللّہ مولان العظیم وصد کا رسول الحم نبی الکریم الروف الرحیم اللّہ منوغ غلوب بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن قال اللہ تعالی و تعالی فی شان حبیبہی مخبرم و آمرا ان اللہ و ملائکتہو سلونا علی النبی آئیہ اللذین منو سلو عليه وسلم و تسلیمہ السلام علیکہ یا رسول اللہ و علیہ آلیکہ و اصحابکہ یا حبیب اللہ تمام حمد وصنا تعریف و توصیف اللہ جلّہ مجدو الکریم کی ذات بابرکات کے لیے جو خال کے کائنات بھی ہے اور مال کے شاش بھی اللہ جلّہ عالیٰ کی حمد وصنا کے بعد حضور نبی کرم شفیع امم رسول محتشم نبی مکرم اللہ کے پیارے امت کے سہارے رب کے محبوب دانائے غیوب مالکے رقابے امم فخرے ارب وجم والی کون مکان سیاح لا مکان سید ان سو جان سرورے لالا رخان نی رے تاباں سر نشینے مہبشاں ماہے خوباں شہنشاہ حسینہ تمائےائے دوراں سر خیلے زہرا جمالہ جنوائے سبح ازل نورے ذات لم یزل باعث تقوین عالم فخر آدم و بنی آدم نیر بدھا راز دار ما اوہ شاہد ما طغا صاحب علم نشرہ معصوم آمینہ احمد مجتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں ارادتوں محبتوں اور نیاز مندیوں کا خراج پیش کرنے کے بعد عالی مرتبت وقار علماء کرام مَرزین شہر حضرات سامعین خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ <تصفيق> ہر سال میلاد النبی کے موسم میں درس قرآن کی تقریب ملاد النبی کے جلسے کی صورت میں تبدیل ہو جاتی ہے اور ہم حضور کا ذکر کر کے اپنے قلب و نظر کی تسکین کا سامان کرتے ہیں اور یقیناً حضور کا ذکر اہل ایمان کے لیے تسکین کا سبب ہے میں سینکڑوں بار یہ جملہ آپ تک پہنچا چکا ہوں حضرت شیخ مہدی الفاسی مطالعہ المسرات شرح دلائل الخیرات میں لکھتے ہیں حضور کا ذکر سن کر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 رشک آ رہا ہے کہ آپ سارا دن کام کاج میں مصروف رہتے ہیں اور ساری رات حضور کے نام کی مجالس میں شریک رہتے ہیں ربی لوول کا چاند کیا طلوع ہوتا ہے ذکر رسول کی بہار آ جاتی ہے. کوئی گھر کوئی گلی کوئی مسجد کوئی محلہ ایسا نہیں ہوتا جہاں نام محمد کا جھنڈا نہیں لہرا رہا ہوتا ہے. فرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ ارش پہ ترفا دھوم دھام کان جدر لگائیے تیری ہی داستان ہر شے فنا پذیر ہے اقدار عالیہ برباد ہو رہے ہیں اخلاق ہنسنا تباہ ہو رہے ہیں بھائی بھائی کا گلا کاٹ رہا ہے خون سفید ہو رہے ہیں ہر شہر نیچے جا رہی ہے لیکن ذکر رسول اوپر جا رہا ہے یہ میرے رب کا وعدہ ہے جس کی تکمیل ہو رہی ہے میں نے ان کھلنڈرے نوجوانوں کو بھی دیکھا ہے کہ جو گھر کا کام بھی نہیں کرتے لیکن میلاد کا موسم اور ساری ساری رات جھنڈیاں ٹانک رہے ہوتے ہیں یہ تمام ہے یہ اللہ تعالیٰ کے محبوب کی محبت اور حضور علیہ السلام کے پیار کا یہ عالم ہے نخرے بعض نوجوانوں کو گلیاں صاف کرتے میں نے دیکھا ہے کہ یہاں حضور کے میلاد کے جلوس نے گزرنا ہے محبتوں کی یہ عظیم داستان اور پیار کا یہ خوبصورت انداز اہل ایمان کو نصیب ہوا ہے اور وہ یقیناً حضور کے ذکر سے خوش ہوتے ہیں بلکہ حضور کے ذکر سے تو میرا رب بھی خوش ہوتا ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مدوی ایک روایت ہے جس کو سیہا نے بیان کیا ہے کہ ایک دن آقا تشریف لائے اور صحابہ باہم بیٹھے ہوئے تھے اور آقا کریم نے فرمایا ما اجلا سکم تو میں یہاں آج کس شعر میں بٹھایا ہوا ہے کیوں بیٹھے ہوئے آپ سے بھی تو کوئی پوچھ سکتا ہے نا کہ موسم میں آج تغیر بھی ہے اور بوندا باندی کے مکان بھی ہیں سردی کی ایک تازہ لہر بھی آئی ہے لیکن آپ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے یہاں کیوں آئیں تو آپ اس کا کو کوئی جواب تو دیں گے نا یہی جواب دیں گے نا خوشی ہے آمنا کے لال کے تشریف لانا تو صحابہ بیٹھے ہوئے تھے آقا کریم نے فرمایا ما آج یہاں آج تمہیں کس شہر نے بٹھایا ہوا ہے تو انہوں نے عرض کی جلس نہ نذقر اللہ و نحمتہ علامہ حدان علام و منہ علیہ نہ بےکہ آج ہم اس لیے بیٹھے ہیں کہ اللہ نے آپ کی صورت میں ہمارے اوپر جو احسان کیا ہے اور ہمیں اسلام کی ہدایت ملی ہے اس پر ہم اللہ کی حمد بیان کرنے اور اس کا ذکر کرنے کے لئے بیٹھے حضور نے فرمایا کہ صحابہ کیا تم اس بات پہ قسم اٹھا سکتے ہو کسی لئے بیٹھے ہو صحابہ نے کہا اللہ کی قسم ہم اس لیے بیٹھے ہو فرمایا میں تم سے جو قسم لی ہے کسی تہمت کی وجہ سے نہیں لی تمہارے قول کی صداقت پر مجھے کوئی شک نہیں تھا کہ اس کو دور کرنے کے لیے میں نے قسم لی ہو بلکہ ماجرا کچھ اور تھا میرے پاس ابھی ابھی جبریل آئے اور انہوں نے آ کر کہا کہ محبوب آپ کے جو غلام کام کر رہے ہیں اس پر اللہ فرشتوں میں فخر فرما رہا ہے اس کام پر اللہ فرشتوں میں فخر فرما رہا ہے کہ دیکھو میرے محبوب کے غلام کیا کر رہے ہیں تو حضور اللہ کی تخلیق کے شاہکار ہیں اور اس پر جب کوئی شکریہ ادا کرے گا تو اللہ راضی ہوگا اللہ خوش ہوگا تو آج میں آپ کے سامنے حضور علیہ السلام کے کچھ معجزات بیان کرنے کا ذہن لے کر کے آیا ہوں کہ آؤ آج اس کا ذکر کریں جس کے ذکر پہ ذکر ختم ہو جاتا ہے جس کا نام اتنا اونچا ہے جس کا ذکر اتنا اونچا ہے کہ اونچائیاں پستی میں ڈھلنے لگ جاتی ہیں جب میرے محمد کا نام آتا ہے اللہ اکبر اللہ نے اپنے محبوب کو سر سے لے کر پاؤں تک سراپا معجزہ بنایا ہے اور حضور علیہ السلام کے ہاتھوں سے حضور علیہ السلام کی زبان سے حضور علیہ السلات وسلام کے اشاروں سے کئی معجزات ظہور پذیر ہوئے ہیں اور نے لکھا ہے کہ ان کی تعداد بارہ سو تک ہے اس سے زائد کی تعداد بھی علماء نے لکھی ہے ایک ہزار کی تعداد بھی لکھی ہے بارہ حضور علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے سراپا معجزہ بنایا جدھر انگلی اٹھتی کائنات اسی طرف ہوتی قطرے کو سمندر ذرے کو ستارہ کرتے ہیں کونین کو خم آ جاتا ہے جب ذلب سمارا کرتے ہیں میرے آقا کریم علیہ السلام کے اشاروں پہ پوری کائنات ہے اللہ اکبر ذرے اس خاک کے تابندہ ستارے ہوں گے جس جگہ آپ نے نالین و تارے ہوں ہم تو اس نبی کے چاہنے اس نبی کے ماننے والے ہیں حضور کا ذکر سن کے اہل ایمان خوش بھی ہوتے ہیں اور ان کے ایمان میں اضافہ بھی ہوتا ہے اور ان کو ٹھنڈ بھی پڑتی ہے اور ان کی روح بھی رقص کرتی ہے تو آؤ حضور علیہ السلام کے کچھ موجزات آپ تک پہنچاؤں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں امام بخاری نے اور امام مسلم نے اس حدیث کو اپنی اپنی اسناد کے ساتھ بیان کیا ہے حضرت انس حضور کے خادم خاص ہیں ویسے سارے صحابہ حضور کے خادم تھے میں بھی حضور کا نوکر ہوں آپ بھی حضور کے نوکر ہیں تو لیکن جب کہا جائے کہ حضور کے خادم کا نام کیا ہے تو نام حضرت انس کا ہے ان کے والد تھے حضرت طلحہ اور والدہ تھی ام سلیم اور یہ ایسے خوش نصیب لوگ ہیں کہ ان کے بارے میں فرمایا گیا کہ ام سلیم جیسی بیوی کوئی نہیں اور ابو طلحہ جیسا شوہر کوئی نہیں حضور جب حجرت فرما کے مدینہ تشریف لائے نہ تو حضرت انس اس وقت چھوٹی عمر میں تھے تو حضرت عم سلیم ان کو لے کر کے حضور کی خدمت میں چلی گئیں اور عرص کی حضور یہ گھر کے کام کاج کیا کرے گا. کوئی گھر کا سودا سلف لانا ہو تو یہ آپ کی نوکری کیا کرے گا. پھر حضور حضرت انس سے بے پناہ محبت کیا کرتے کبھی انس کہتے کبھی انیس کہتے کبھی یازل زل او نین او دو کانوں والے کبھی یوں پیار کرتے کہتے ہیں ایک بوٹی تھی نمکین اور میں پہاڑوں سے کاٹ کے لاتا تھا اور اپنے ہم عمر بچوں کو دیتا اس بوٹی کا نام حمزہ تھا حضور نے مجھے ایک دن دیکھا اور فرمایا یا ابا حمزہ او ابو حمزہ حضور مجھے ابو حمزہ کہہ کے بھی پکارتے او بھی کہتے انس بھی کہتے اور مجھے یا زل او او دو کانوں والے یہ کہہ کے بھی پکارتے تھے حضور بڑی محبت کرتے 10 سال تک انہوں نے حضور کی نوکری کی ہے اور کہتے ہیں دس سال میں ایک بار بھی ایسی نہیں آئی کہ حضور نے مجھے جھڑکا ہو بس مجھے پیار ہی کیا ہے کیونکہ رحمت اللہ علمین جو ہیں اب حضرت انس اس کو روایت کرتے ہیں وان انس ان کالا کان نبی و صلی اللّہ وسلم اروسن بے زینب کہتے ہیں جس دن حضرت زینب سے حضور کا نکاح ہوا حضرت انس کے لفظ سنیے کان نبی و صلی اللہ وسلم اروسن بے جس دن حضور حضرت زینب کے دولے بنے حضرت روایت کرتے ہیں جس دن حضور حضرت زینب کے دولے بنے فامدت ام سلیم ال تام و سمن و آکتن تو میری ماں ام سلیم نے کچھ کھجوریں کچھ گھی اور کچھ پنیر دے کر اس کا حلوہ تیار کیا فنعت ہے ایک حلوہ تیار کیا فجالت ہو فی طور اور ایک برتن میں ڈال کر کے فقالت فرمایا یا <تصفح> انس از حب بحاظ اللہ رسول اللہ یہ <تصفح> حلوہ حضور کی خدمت میں لے جاؤ یہ <تصفح> حضور کے پاس لے جاؤ اچھا کہتے ہیں کہ فقول اور ساتھ حضور سے کہنا باسط بحاظہ علی کا اممی حضور یہ حلوہ میری ماں نے بھیجا ہے یہ حلوہ میری ماں نے بھیجا حضرت بنکاب کہتے ہیں کہ میں ایک دن تلاوت کر رہا تھا تو حضور گزرے اور حضور رک کر کے سنتے رہے بعد میں حضور سے ملاقات ہوئی تو فرمایا اوبئی میں گزرا تھا میں نے تیرا قرآن پڑھنا سنا ہے تو حضرت اوبئی بن قاب کہنے لگے کہ حضور اگر مجھے پتہ ہوتا نا کہ آپ سن رہے ہیں تو میں اور سمار سنوار کے پڑھتا اعلیٰ حضرت اس حدیث کے تحت لکھتے ہیں کہ کسی کو دکھلانے کے لیے پڑھنا ریاکاری ہوتا ہے اجل کو ضائع کر دیتا ہے لیکن حضور کو دکھانے کے لیے اگر کرو تو اجر ضائع نہیں ہوتا اجل دورہ ہو جاتا ہے اس لیے حضرت بھائی بن کاب نے کہا کہ اگر مجھے پتا ہوتا نا کہ آپ سن رہے ہیں میں اور سوال سوال کے پڑھتا حضرت انس کی ماں نے کہا کہ حضور کو بتانا کہ یہ میری ماں نے بھیجائے چونکہ جب حضور کو بتاؤ گے تو حضور دعا دیں گے ایک دن حضور کسی صحابی کے گھر کے دروازے پہ گئے اور آکا کی کی عادت یہ تھی کہ السلام علیکم کہتے جاگ کہ السلام علیکم وہ دروازے پہ کھڑا تھا سن لیا حضور آئے ہوں تو پتہ نہ چلا ہو کہ کون آیا ہے اب اس نے منہ کے اندر کہا وعلیکم السلام आवाज کو اونچا نہیں کیا حضور نے پھر کہا السلام علیکم تو حضور اسلام نے جب کہا تو اس نے پھر جو ہے وہ چپکے سے کہا وعلیکم السلام پھر حضور نے تیسری مرتبہ کہا السلام علیکم تو اس نے پھر چپکے سے وعلیکم السلام کہا حضور کی عادت تھی تین مرتبہ کہتے اور پھر واپس چلے جاتے تو حضور واپس پلٹے تو سیاب بھی حضور کے پیچھے بھاگے حضور فرمایا میاں میں نے تو تین مرتبہ سلام کہا تھا تو حضور کی بارگاہ میں عرض کی حضور میں نے تینوں بار جواب دیا تھا لیکن میں نے اونچی جواب اس لیے نہیں دیا تھا کہ حضور بار بار سلامتی کی دعا دیتے رہیں اگر میں پہلی مرتبہ بال ایک السلام کہہ دیتا تو آپ دوسری دو مرتبہ تو نہ کہتے تو آپ بار بار مجھے سلامتی کی دعا دیتے رہیں حضرت انس کی ماں نے اس لیے جو ہے وہ اپنے بیٹے کو کہا کہ جا کے بتانا تاکہ حضور دعا دیں تو کہا کہ جا حضور سے کہنا کہ حضور یہ میری ماں نے بھیجا ہے وہیا تک رے او اور حضور وہ آپ کو سلام بھی کہتی تھی آپ کو سلام بھی کہتی تھی کتنا خوبصورت انداز حضرتنس کی والدہ کا ہمارے یہاں ایک ساتھی ہیں میں عمرے پہ حاضر ہوا تو میں ایئرپورٹ پہ تھا تو انہوں نے اپنی والدہ سے میری بات کروائی تو بڑے لوگوں نے کہا وہاں حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں ہمارا سلام پیش کرنا لیکن اماں جی کا انداز اتنا مٹھا تھا اور اتنا پیارا تھا تو مجھے فون پہ کہنے لگے جا کے سرکار نے میرا سلام علیکم دے دینا تو حضرت انس کی ماں نے کہا کہ حضور کی خدمت میں جا کے میرا سلام بھی پیش کرنا اور اور بتانا کہ یہ انس کی ماں نے بھیجا ہے اور ساتھ تیسری بات و تقول و اننا حاضہ لکا منع کلیل الن یا رسول اللہ اور کہنا حضور یہ ہماری طرف سے تھوڑا سا نظرانہ ہے قبول کر لو یہ زیادہ نہیں ہے یہ بہت تھوڑا سا ہے اس کو قبول کر لو کہتے ہیں کہ میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوا فضحب تو تو میں حاضر ہوا جو ماں نے کہا تھا وہ میں نے کہہ دیا تین باتیں ماں نے کہی تھی ایک کہنا کہ حضور میری امی نے بھیجا ہے دوسرا کہ حضور آپ کو سلام بھی کہتی تھی اور تیسرا کہ کہتی تھی کہ حضور یہ ہماری جانب سے تھوڑا سا ہے تو حضور کی خدمت میں جا کے میں نے کہہ دیا فقالہ دا ہو حضور رکھ دو سم مکالا پھر کہا از ہب فد علی فلانن و فلانن و فلانن پھر فرمایا اٹھو فلاں کو بلا لاؤ فلاں کو بلا لاؤ فلاں کو بلا لاؤ رجالا سم ماہم حضور نے بہت سارے لوگوں کے نام بتائے کہ جاؤ فلاں کو بھی بلا کر کے لاؤ فلاں کو بھی بلا کر کے لاؤ اور پھر فرمایا ود اولی من لکیتا اچھا جو بھی ملے اس کو بھی دعوت دے کچھ لوگ نام بنام بتائے کہ ان کو تو جا کے بلا کے لاؤ نا اور ان کو پیغام میرا دے کے آؤ اور پھر کرنا راستے کے اندر اگر تو میرے کو ملے تو اسے بھی کہہ دینا کہ تیری حضور کے گھر دعوت ہے اچھا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ میں چلا فداؤ تو من سما و لکی تو جو حضور نے نام بتائے تھے میں نے جا کے ان کو بھی کہا اور جو راستے میں ملا میں نے اسے بھی کہا اور میاں تجھے حضور بلا رہے ہیں حضور کے گھر میں تیری دعوت ہے فراجات فائز البہ تو غا سن کہتے جب میں واپس پلٹانا تو حضور کا ویڑا لوگوں کے ہجوم سے بھرا ہوا تھا یار کوئی منسٹر دعوت دے کہ بیٹے کی شادی ہے آنا تو لوگ پھولے نہیں سماتے بتاتے پھرتے آج میں بڑا مصروف ہوں میاں آج کیا ہے جی آج میں نے شادی پہ جانا ہے یار جس کو منسٹر بلائے جس کو ایم پی اور ایم ایل اے بلائے وہ تو خوشی سے پھولا نہ سمائے کہ آج فلاں گھر میری دعوت ہے پھر ان کی خوشی کا عالم کیا ہوگا جن کی دعوت محمد عربی کے گھر میں تھی تو کہتے جب واپس پلٹا تو گھر بھرا ہوا تھا لوگوں سے اچھا تابی نے جس نے حضرت انس سے روایت سنی اس نے کہا فکل تو میں نے انس سے کہا کیلا لس حضرت انس سے کہا گیا آدھا دو کم کم کان کہ لوگ تھے کتنے جن لوگوں سے گھر بڑا ہوا تھا ان کی تعداد کوئی اندازہ ہے حضرت انس کہنے لگے تین سو کے قریب ہوں گے لوگ میں ایسے گیا اور ایسے پلٹ کے آ گیا اور جب واپس آیا تو تین سو لوگوں سے حضور کا گھر بھرا ہوا تھا اب آکا کریم علیہ السلام نے فرمایا حضرت انس کہتے ہیں فراۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم وادہ یادا اللہ تل کا کہ حضور نے اپنا دست برکت اس پیالے پہ رکھ دیا اس حلوے پر اپنا دستِ شفا دستے نور دست برکت دست رحمت اس پیالے پر رکھ دیا اور وہ تکلامہ بماشا اللہ اور جو اللہ نے چاہا وہ حضور نے پڑھا ہاتھ رکھا کھانے کو سامنے رکھا اور پھر جو اللہ نے چاہا حضور نے وہ تلاوت کی اللہ اب کوئی ضد کرتا ہے کہ میں سامنے کھانا نہیں رکھنا تو نہ رکھے اس کی برسی لیکن حضور, <تصفح> حضور, <تصفح> ہے کہ حضور علیہ السلام نے سامنے رکھا ہاتھ بھی رکھا اور جو اللہ نے چاہا پڑھا بھی حضور <تصفح> محضور <تصفح> محضور> اچھا پھر اس کے بعد کیا کیا سما جالا یادو اشراتن اشراتن یا کو لونا من ہو فمائے دس دس آتے جاؤ دس دس آتے جاؤ دس دس لوگ آتے گئے وہ یقول اور حضور علام ان کو فرماتے تھے لہوم ان کو اس پرسم اللہ ولی کل کلو راج الما علی ہے کہ ہر شخص اللہ کا نام لیتا جائے اور اپنے سامنے سے کھاتا جائے کالا فعکلو حتّ شب کہتے ہیں کہ لوگ کھا گئے حتیٰ کہ رج گئے فخارہ جتائفہ تن و ایک گرو جاتا دوسرا آ جاتا حتیٰ آکالو کلوم یہاں تک کہ سب نے ایک پیالے سے کھانا کھا لیا لی یا انس حضور نے مجھے کہا انس جب سب لوگ کھا چکے تو حضور میں انس پیالہ اٹھا لو یہ برتن اٹھا لو فرفاتو کہتے میں نے وہ برتن اٹھا لیا اب آگے حضرت انس کی سنیے کہتے فما ادری ہینا وزیت اکثر ام ہینا روفیت حضرت انس کہتے ہیں میں فیصلہ نہیں کر سکتا کہ جب میں نے پیالہ رکھا تھا حلوہ اس وقت زیادہ تھا یا جب اٹھایا تھا اس وقت زیادہ تھا دستے شفا آیا تو برکتیں ہی برکتیں آ گئی اس کو امام بخاری نے بیان کیا ہمارے حضور علیہ السلام کا ایک اور <قصر> معجزہ سنیے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کرتے ہمارے ادھر ایک مولوی صاحب ہوا کرتے تھے سیدھے سادھے بھولے بھالے درس نظامی تو نہیں پڑے تھے لیکن حضور کے ساتھ پیار بڑا رکھتے تھے اللہ ان کی مخصوط فرمایا فوت ہو چکے ہیں تو کسی نے ان سے پوچھا کہ حضرت ابو حریرا کو ابو حریرا کیوں کہتے ہیں حضرت ابو حریرا کو ابو حریرا کیوں کہتے ہیں تو انہوں نے جواب دیا کہنے لگے کہ ابو حریرہ کو ابو حریرہ اس لیے کہتے ہیں کہ وہ ہر ویلے حضور کے پاس رہتے تھے ابو حریرا کو ابو حریرا اس لیے کہتے ہیں کہ وہ ہر ویلے حضور کے پاس رہتے اس کا سبب تو اور ہے لیکن چلو آج یہی ترجمہ کر لیتے ہیں کہ حضرت ابو حریرہ ہر ویلے حضور کے پاس ہی رہتے تھے اور ان کے مقدر کے وہ حضور کے پاس رہتے تھے اچھا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اصحاب صفا میں سے اسلام کی پہلی یونیورسٹی صفا اس کے طالب علم ہیں اور حضور سے بلا تعین اوقات انہوں نے پڑھا اور آقا کریم نے ان کے سینے کے اندر علم کوٹ کوٹ کے بھر دیے کہتے ہیں میں بہت کچھ سنتا تھا بھول جاتا تھا پھر ایک لرض کی اتنی اس مومن من کا حدیث کا سیرہ بہت کچھ سنتا ہوں لیکن یاد دی رہتی فرمایا اب ستردا کا یابہ ہو رہا چادر بچھا لو پھر چادر بچھی تو حضور نے یوں کو شہ ڈال دی فرمائے سمیٹر سینے سے لگاؤ کہتے ہیں سینے سے لگایا پھر بھول نہیں سکا حضرت ابو حریرہ نے حضور علیہ السلام سے کثرت کے ساتھ احادیث امت کو پہنچائی ساب صفہ میں تھے کوئی شخص خدمت کر جاتا کوئی گھر میں چیز کسی نے تیار کی دے جاتا کھا لیتے بھوک بھی کاٹتے کہتے ایک دن ایسا تھا کہ اتنی بھوک لگی کہ کھانے کے لیے کچھ نہ تھا اور میری کمر بھی سیدھی نہیں ہو رہی تھی میں مسجد نبوی کے ایسے زاویے میں جا کے بیٹھ گیا جہاں لوگوں کا گزر ہوتا تھا میرا خیال یہ تھا کوئی گزرتا گزرتا مجھے دیکھے گا اور میرے چہرے پر بھوک اور پیاس کے آثار دیکھے گا تو کوئی میری ضیافت کرے گا اور میری کمر سیدھی ہو جائے گی لیکن جو بھی آتا سلام لے کے گزر جاتا کسی نے اس پہ غور نہ کیا خیر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو میں نے ان سے قرآن مجید کی کسی آیت کے بارے میں پوچھا میرا خیال تھا کہ یہ آیت بھی بتائیں گے اور ساتھ میرے سے ہم کلام بھی ہوں گے اور میرے اندر کی کیفیت جان جائیں گے انہوں نے مجھے آیت بتائی اور جلدی سے چلے گئے۔ میں پھر پریشان پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ائے میں نے ان سے بھی کوئی مسئلہ شریف پوچھا انہوں نے مسئلہ بتایا اور چلے گئے میں دل میں سوچا کہ میرا مسئلہ تو حل نہ ہوا کہا پھر میں بیٹھا تھا کہ دل و قلب و نگاہ کا مرشد اولین اگیا سبحان اللہ حضور اگئے میں نے حضور سے بھی کوئی مسئلہ پوچھا حضور نے میری جانب غور سے دیکھا اور پھر مسکرا پڑے اور کہا ابو هريره بھوک لگی ہوئی میں نے عرض کی حضور مجھے بھوک لگی ہوئی ہے فرمایا میرے پیچھے آ جاؤ حضور علیہ السلام نے اہل خانہ کو کہا کہ کوئی چیز ہے کھانے کے لیے انہوں نے کہا کہ کسی طرف سے دودھ کا ایک پیالہ آیا ہے کہتے کہ میری جان میں جان آئی لیکن حضور نے فرمایا ابو حریرہ جو صفا پہ بیٹھے ہیں ان کو بھی بلا لاؤ صرف ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہوں سے ہی پیار نہیں ہے جو باقی خادے میں ان سے بھی پیار آ کر تو سب کے ہیں نا وہ بھی بھوک میں تڑپ رہے ہیں کہا ان کو بھی بلا میں گیا ان کو بلا لایا پھر حضور نے مجھے پیالہ دیا اور کہا دائیں سے شروع ہو جا میں اس پیالے کو پیش کیا اور ایک شخص سیراب ہو کے پی جاتا ہے میں نے غور کیا تو کترا بھی کم نہیں ہوا تھا تسلی ہو گیا میں نے دوسرے کو دیا تیسرے کو دیا ستر آدمی دودھ پی گئے اور پیالے میں کمی واقعہ لگتا یہ تھا اللہ نے اس دودھ کا تعلق حوضے کی نہر سے جوڑ دیا تھا کہتے ستر آدمی دودھ پی گئے پھر حضور فرمایا ابو حریرا کون باقی میں نے رس کی حضور ایک آپ باقی ایک میں باقی تو حضور نے فرما ابو حرارا پیو کہتے ہیں میں نے پیا فرمایا اور پیو میں نے اور پیا پھر فرمایا اور پیو میں نے کہا مجھے اس رب کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبووس کیا ہے میرے میں تو ایک قطرے کی بھی گنجائش باقی نہیں رہی تو حضور علیہ السلام نے میرے ہاتھ سے پیالہ لیا اور نوش جان کیا اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ہاں جناب بو حرا کیسا تھا وہ جامع شیر ہاں جناب بوحرا کیسا تھا وہ جامع شیر جس سے ستر صاحبوں کا دودھ سے منہ بھر گیا ستر آدمی دودھ کے ایک پیالے کو پی گئے میرے قبلہ مفتی حبیب اللہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ایک پہلو تو یہ ہے کہ دودھ کا ایک پیالہ ستر بہتر آدمیوں کو کافی ہو گیا ذرا تھوڑا سا ادھر بھی غور کرو کہ دو جہاں کا سردار ہے اکہتر آدمیوں کا جوتا پی رہا ہے یہ پہلو بھی تمہارے پیشے نظر رہنا چاہیے کہ دو جہاں کا سردار ہو کے اتنے آدمیوں کا جھوٹا پی رہا ہے اللہ اکبر آئیے حضور علیہ السلط کے ایک اور معجزہ کو سنتے ہیں اور اپنے ایمان کو تازہ کرتے ہیں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہتے ہیں ہدیبیہ کے مقام پہ آقا کریم وضو کرنے لگے تو لوگ اکٹھے ہو گئے فرمایا کیا ماجرا ہے عرض کی کہ حضور پانی نہیں ہے تو اس لیے لوگ جو ہیں وہ پیاس سے تڑپ رہے ہیں تو آقا کریم علیہ السلام نے جو ہے وہ کوزے کے اندر اپنا دست برکت ڈال دیا اب سنو حدیث کے لفظ یہ بھی بخاری شریف کی روایت ہے ف واد النبی و صلی اللہ و سلم حضور الاسلام نے اس کوزے میں اس برتن میں اپنا دست شفاہ ڈال دیا ف جا الماؤ یفور و بینا اساب حضور کی انگلیوں سے پانی یوں پھوٹتا تھا جس چش میں نکلتے تھے۔ سبحان اللہ یوں پانی پھوٹا کالا فشربنا وتوذنہ کہا کہ ہم نے پانی پیا بھی اور وضو بھی کیا۔ کیلا لجابر کم کنتم راوی نے حضرت جابر سے بھی پوچھا کتنے کو لوگ تھے تم کالا لو کننا مئات الف لکفانا کہا لاکھ بھی ہوتے تو کافی تھا۔ سبحان لاکھ بھی ہوتے تو کافی تھا کنہ خم سا اشراتا میا لیکن ہم تھے جو ہیں وہ پندرہ سو لیکن اگر وہ لاکھ بھی ہوتے تو وہ پانی کم نہ پڑتا یہاں اعلی حضرت کا اسلوب پھر دیکھیے آفماتیں انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر ندیاں پنجاب رحمت کی ہیں جاری واہ واہ ندیاں پنجاب رحمت کی ہیں جاری واہ واہ حضرت انس روایت کرتے ہیں کالا نان نبی و صلی اللّہ وسلم زید و جافرن وبن روا لاس قبل یات یابر جنگ موتا پر حضرت نبی رحمت صلی اللہ و سلّم نے صحابہ کو روانہ کیا یہ آٹھ ہجری کو جنگ ہوئی ہے مسلمانوں کی تعداد صرف تین ہزار اور ہرکل کے سپاہیوں کی تعداد ایک لاکھ تین ہزار ایک لاکھ کے مقابلے میں آئے شام میں یہ جنگ گمسان کی لڑی جا رہی ہے جنگ وہاں ہو رہی ہے اور حضور ہے مدینے میں اور آکا کریم یہاں بیٹھ کے جنگ کے واقعات سنا رہے ہیں جنگ کے واقعات سنا رہے ہیں تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ اخذ را یا تا زید الفصیبہ فرمایا جھنڈا اب حضرت زید نے پکڑ لیا جھنڈا لشکر اسلام کا حضرت زید نے پکڑا ہے پھر فرمایا کہ وہ شہید کر دیے گئے سما آخا ابن رواحا تھا پھر فرمایا عبداللہ ابن روا نے پکڑا جھنڈا پھر فرمایا وہ بھی شہید کر دیے گئے و اے نہ ہو حضور یہ بیان کرتے جا رہے تھے اور آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے تھے پھر اس کے بعد حضور نے فرمایا حتی اخذ سیف من سیوف اللہ یعنی خالد فرمایا اب اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار خالد بن ولید نے پکڑ لیا ہے حتی فتح اللہ علیہ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو فتح عطا فرما دی بیٹھے مدینے میں ہیں نظر کہاں ہے جہاں موتا کی جنگ ہو رہی یہ شام کے علاقے میں واقعہ ہے حضرت خالد بن ولید کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ نے اسلام کو فتح دی اور تین ہزار مجاہدوں نے ایک لاکھ کے دانت کٹے کر کے رکھ دی اور حضرت خالد بن ولید کو سیف اللہ اسی موقع پہ کہا گیا آپ نے کافروں پر اس جنگ میں آٹھ تلواریں توڑی تھیں تلوار توڑنا عرب میں بہادری کی علامت تھی جو تلوار توڑتا اتنا اتنے لوگوں کو مارتا کہ اس کی تلوار ٹوٹ جاتی اس جنگ میں آٹھ تلواریں توڑی حضرت خالد بن ولید ساری زندگی حضرت خالد بن ولید کی آرزو رہی کہ میں بھی شہید ہو جاؤں راہ خدا میں لیکن یہ ان کی آرزو پوری نہ ہو سکی اس لیے کہ وہ اللہ کی تلوار تھے اور اللہ کی تلوار کو کون توڑتا اس لیے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے وہ ساری زندگی جو ہے وہ کسی جنگ کے اندر بھی نا نہیں ہوئے اور ناکام نہیں ہوئے ایک موقع پر جب اللہ بن اہم کے مقابلے میں حضرت خالد بن ولید تھے اس معاملے میں مسلمانوں کی پسپائی ہوئی حضرت خالد بن ولید کو حضرت رافع بن عمر تائی نے کہا کہ اب ہماری قزا آ ان کا ایک افسر انہوں نے مارا اور انہوں نے یک بار کی حملہ کر دیا مسلمانوں کی تعداد تھوڑی تھی حضرت رافع بن عمر تائی نے کہا کہ اب ہماری موت آ اب ہماری قزا آ حضرت خالد بن ولید نے کہا کہ واقعی مجھے بھی یوں ہی لگتا ہے چونکہ میں کسی جنگ میں ناکام نہیں ہوا اور پسپا نہیں ہوا لیکن آج ہم پسپا ہو رہے ہیں اس کی ایک وجہ ہے کہ حضور علیہ السلام کے مبارک بال میرے پاس تھے اور میں ٹوپی میں سیئے ہوئے تھے اور ہر جنگ میں میرے ساتھ ہوتے تھے آج میں ٹوپی گھر بھول آیا اور یہ مسئیبت جو ہمارے اوپر پڑی ہے اس لیے کہ میرے پاس آج وہ حضور علیہ السلام کے موجز نمہ بال جو ہیں آج وہ موجود نہیں ہیں لیکن بندہ مٹنا جائے آقا پہ تو وہ بندہ کیا ہے بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آک کیا ہے دور طیبہ سے جب بھی میں تڑپا کبھی ان کو حالات کی سب خبر ہو کے حضو حضرت ابو عبیدہ کو خواب میں ملے اور فرمایا خالد پہ مشکل بنی اور تم یہاں سو رہے ہو وہ فوراً اٹھے اور اعلان کروا دیا کہا جلدی تیار ہو جاؤ حضرت خالد کی مدد کو پہنچنا ہے راتوں رات لشکر تیار ہوا اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی مدد کے لیے لشکر چل پڑا انہوں نے دیکھا کہ ایک نقاب پوش سوار ہے جو لشکر سے ہٹ کر کے چل رہا ہے امیر لشکر نے کہا کہ ذرا اس شخص کو دیکھو یہ کون ہے کوئی جاسوس نہ ہو جب مجاہد اس کے پاس گئے اس نے کہا کہ پیچھے ہٹ جاؤ میں کوئی غیر نہیں ہوں میں حضرت خالد بن ولید کی بیوی ہوں جب حضرت ابو عبیدہ نے اعلان کروایا نا کہ تیار ہو جاؤ کہ خالد پہ مشکل آ گئی ہے تو میں نے سوچا کہ اللہ کے شیر پہ کبھی مشکل آئی تو تھی نہیں یہ کیا ہو گیا تو میں نے غور کیا تو ان کی ٹوپی گھر تو میں نے ٹوپی لی میں ان کو ٹوپی دینے جا رہی لشکر کے ساتھ ساتھ حضرت خالد بن ولید کی اہلیہ بھی چلتی رہی حضرت خالد بن ولید ادھر محاذ پہ ڈٹے ہوئے اچانک حضرت خالد بن ولید کیا دیکھتے ہیں کہ ایک جانب سے اللہ اکبر کی آواز آئی اور پانچ چھ مجاہد ہیں جو دشمن کے لشکر کو پیچھے دکیل رہے ہیں اور اس میں ایک نقاب پوش مجاہد بھی ہے حضرت خالد بن ولید نے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور جا کے اس کے قریب کھڑے ہو گئے کہا جوان مجاہد تو کون ہے کہ لشکر کے جو ہے پشتے کاٹ رہا ہے اس نے تھوڑا سا نکاب سرکا کے کہا آنا زوجاتو کا ام تمیم میں تمہاری بیوی ام تمیم ہوں اور تم حضور کے بالوں والی ٹوپی بھول آئے تھے میں وہ تمہیں دینے آئی ہوں تو انہوں نے وہ ٹوپی ان کو پیش کی تو اللہ نے اسی دن حضرت خالد بن ولید کو فتح تھا فرما یہ حضور علیہ السلاۃ السلام کے موے مبارک کا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساڑھے تین سو سال زندگی پائی ایک روایت کے مطابق اڑھائی سو سال اور دوسری روایت کے مطابق ساڑھے تین سو سال زندگی پائی کہتے ہیں کہ میں ایک پادری کی خدمت کرتا رہا جب اس کا آخری وقت آیا اس نے مجھے کہا کہ تو نے میری بڑی نوکری کی ہے اور بڑی خدمت کی ہے تو اب میں جا رہا ہوں لیکن اب تو چلا جا غموریہ اور وہاں کا ایک راہب ہے جو کتاب اللہ کو صحیح جاننے والا ہے اس کی خدمت کا تجھے کچھ مل جائے گا کہتے میں نے اس کی وفات کے بعد تدفین کی اور پھر غموریہ کے اس راہب کے پاس پہنچا ساری زندگی میں نے اس کی نوکری کی جب وہ فوت ہونے لگا تو اس نے مجھے کہا کہ اب میں اس دنیا سے جا رہا ہوں تو نے بہت زیادہ میری خدمت کی میں تجھے ایک پتے کی بات بتاؤں اب تو چلا جا مدینے میں یسرت میں یہ نبی آنکھوں زمان کی ہجرت گاہ ہوگا اور وہاں جا کے اس کا انتظار کر اب وہ آنے والے ان کے آنے کا وقت بالکل قریب آ گیا کہتے میں نے اس کو کہا کہ مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ یہ نبی ہے کوئی شخص بھی تو دعویٰ کر سکتا ہے کہا تین نشانیاں ہوں گی ایک تو یہ ہے کہ صدقہ قبول نہیں کرے گا دوسری نشانی ہدیہ قبول کرے گا تیسرا دو کندوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی کہتے میں نے وہاں سے رخت سفر باندھا راستے میں ایک قافلے کو کہا کہ تم مجھے اپنے ساتھ لے جاؤ انہوں نے مجھے تنہا سمجھ کے مجھے گرفتار کر لیا اور مدینے کے قریب آ کے ایک یہودی کے ہاتھوں مجھے فروخت کر دیا میں نے کہا مجھے غلامی بھی قبول ہے کبھی عرش پر کبھی فرش پر کبھی ان کے در کبھی آشکی شکریہ کام کر رہا تھا اور توڑ رہا تھا کہ مدینے کی گلیوں میں تالاج بدر و کی آوازیں آنے لگی کے لگائی اور دھوڑ لگا دی یہودی نے سمجھا کہ میرا غلام بھاگ گیا اس نے بھاگ کر کے پکڑ لیا حضرت سلمان فارسی کہنے لگے کہ میاں میرا جسم تیرا ہی غلام ہے لیکن دل کسی اور کا ہے تو پھر میں حضور کی خدمت میں کچھ کھجوریں پیش کی تو فرمایا ہم نبی ہیں ہم صدقہ نہیں لیا کرتے میں نے کہا حضور صدقہ نہیں ہے حدیہ ہے تو حضور نے قبول فرما لیے دو نشانیاں پوری ہو گئیں اب تیسری نشانی کا انتظار حضور مہرے نبوت کو چھپا کر کے رکھتے تھے میں تاک میں رہتا تھا ایک دن ایک جنازے میں حضور تشریف لائے میں تھوڑا سا حضور کے پیچھے ہوا تو عقریم علیہ السلام نے اپنی چادر مہر نبوت سے ہٹا دی فعل کا الیہ ردا ہو اپنی چادر میری جانب پھینک دی وکالہ ان ذر علامہ مر تب جو تجھے بتایا گیا دیکھ لے جو ڈھونڈ رہا ہے وہ دیکھ لے فرایت الخاطمہ بینا قات فہ مسلا بےزت الحمامہ تو پھر میں نے حضور کے دو کندھوں کے درمیان کبوتر کے انڈے کے برابر حضور کی مہر نبوت دیکھ اور ایمان کی دولت سے مالا مال ہو گئے اچھا حضور کے معجزات کی فہرست تو بہت طویل ہے لیکن میں آج کی اس نشست کو ایک عظیم حضور کے معاوضے سے اختتام کی طرف لے جاؤں گا آقا کریم جب حضرت مدینہ کے لیے رخت سفر باندھتے ہیں راستے میں آت کا بنت خلف بن مابد نامی ایک خاتون کا گھر آیا حضور وہاں رک کر کے ان کو کہا کہ اگر تمہارے پاس ہماری خدمت کے لیے کچھ ہے تو ہمیں پیش کرو بھوک اور پیاس آکا کریم نے ماسوس کی ظور کے جو ساتھی بھی تھے تو اس خاتون نے جس کا نام ام مابت تھا اس نے کہا کہ لو کانا اندانا شیون ما آواز مل ہم دہاتی لوگ ہیں اور عرب ہیں ہمارے ہم ہاں مہمان آ جائے تو کو قصر نہیں چھوڑتے لیکن آج اتفاق ایسا ہے کہ ہمارے گھر کچھ ہے نہیں جو آپ کی خدمت کے لیے پیش کریں عرب لوگ مہمان دیکھ کر کے خوش ہوتے ہیں پھر مہمان بھی اتنے سونے آ جائیں لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ اس وقت ہمارے پاس کچھ ہے نہیں جو آپ کو پیش کر سکے ایک جانب ایک بکری بندی ہوئی تھی لاغر اور کمزور سی حضور فرمائے اگر تم کہو تو اس کا دودھ دھو اس نے کہا اس کی ہڈیوں میں گودا نہیں کھیری میں دودھ کہاں ہوگا اگر یہ چلنے کے قابل ہوتی تو ریوڑ کے ساتھ نہ جاتی فرمایا اگر تم اجازت دو اس نے کہا مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے تو حضرت سیدنا نہ اکبر نے آگے بڑھ کے بکری کو کھولا اور حضور کے سامنے کھڑا کیا آقا نے دست شفا دستے رحمت اور دست برکت اس بکری کی پشت پہ رکھا جو ہی حضور کا ہاتھ آیا تو اس نے جھجری لی ٹانگیں چوڑی کر دی اور اس کی کھیری میں دودھ اترایا حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ کوئی برتن لا اس نے گھر کا برتن پیش کیا حضور نے دودھ دوا تو جھاگ اٹھنے لگی ح کے گھر کے سارے برتن دودھ سے بھر گئے ام مابت کے گھر کی تھالیاں بھی دودھ سے بھر گئی حضور نے بھی پیا حضور کے ساتھیوں نے بھی پیا ام مابدت اور گھر میں اس کا ایک بچہ تھا اس کے پاس اس نے بھی دودھ پیا حضور علیہ السلام نے دعائیں بر کر دی اور چلے گئے ام مابدت کو حضور کا پتہ پوچھنا یاد نہ رہا بس حضور کے حسن اور جمال میں کھو گئی اور پوچھنا یاد نہ رہا کون ہو کدھر سے آئے ہو نام کیا ہے شام کو جب ابو محبت بکریوں کا ریوڑ لے کر کے واپس پلٹا اس نے کچی کلی پہ نور برستے دیکھا انوار اترتے دیکھے ایک بار وہ جدر سے گزرے ہیں نصیر ایک بار وہ جدر سے گزرے ہیں نصیر ہزار بار ادھر سے بہار گزری <سلام> نشور وادی کا لہجہ دیکھیں اس نے کہا چند لمحوں کے لیے ٹھہرے تھے تم جس پیڑ کے نیچے چند لمحوں کے لیے ٹھہرے تھے تم جس پیڑ کے نیچے سنا ہے آج تک اس پیڑ کا سایہ مہکتا آج تک اس درخت کے سایے سے بھی خوشبو آتی ہے جس درخت کے سائے میں چند لمحوں کے لیے آپ روکے تھے ام محبت کا شوہر ابو محبت کہتا ہے کہ کیا ماجرا ہے آج ہمارے گھر میں یہ جو رونق ہے اور یہ جو تازگی ہے اور یہ انوار اتر رہے ہیں کیا ماجرا ہے تو ام مابد کو حضور کا نام تو پوچھنا یاد نہیں رہا اس نے اپنے طور پہ حضور کا نام رکھ لیا اس نے کہا آج ہمارے گھر میں مبارک آیا تھا آج ہمارے گھر میں مبارک آیا تھا ابو مابد پوچھتا ہے کہ مبارک کیسا تھا جو سارے گھر کو روشن کر گیا وہ کیسا تھا تو ام محبت تاصف و رسول اللہ صلی اللہ وسلم صل صل صل ام مابد حضور کا حلیہ بیان کرتی کہتی ہے فکالت رائے تو راج النگ میں نے ایک ایسا شخص دیکھا ہے کہ جس کا رنگ نکھرا ہوا تھا جس کا چہرہ چمک رہا تھا حضور السلام کے رنگ کے بارے میں یہ بھی حدیث آتی ہے اظہر اللون حضور کا رنگ جو ہے بالکل واضح و چمکدار تھا اب یت کے لفظ بھی آتے ہیں امیں محبت کہتی ہے رہے تو راج النگ میں نے ایک ایسا شخص دیکھا جس کا رنگ نکھرا ہوا تھا اللہ اکبر حدیث بہت طویل ہے کسی من بسی من وفی اے نئے داج وفی اشفار ہی وفی سوت ہی سہالن اہ بالو اق ہالو ازجو اک رانو کے ہی ساتاون وفی لہیت ہی کساسا کا کیا بتاؤں رنگ سونا تھا ابرو ملے ہوئے تھے پلکیں لمبی تھیں آنکھیں سرمگی تھیں گردن سورا ہی جیسی تھی ہاتھ خوبصورت تھے خاموش ہوتے تو پھر بھی بطار ہوتا لیکن میں ام محبت کا صرف ایک جملہ آپ کی نظر کرنا چاہ رہا ہوں ہزارہ مصنفین نثر نگار اور شعرا اور ادا کے سارے ادب پارے اور ساری نثر نگاریاں اور ساری انشاء پر زازیاں اس کے ان دو جملوں پہ قربان ام محبت نے کیا کہا میرے شوہر میں کیا بتاؤں کہ وہ مبارک کیسا تھا میں کیا بتاؤں وہ مبارک کیسا تھا بس اتنی بات سن لو اب ہناس ہن اجمالا ہوں من بن وہ اتنا سونا تھا جب کوئی اس کو دور سے دیکھتا تو سونا نظر آتا قریب آ کے دیکھتا تو اور سونا نظر آتا یہ دو جملے اس کے دیکھیے دور سے کوئی دیکھے تو پھر بھی سونا قریب آئے تو پھر بھی کچھ لوگ دور سے بھلے لگتے ہیں قریب آئے تو نقوش میں وہ کشش نہیں ہوتی ہیں کچھ لوگ قریب سے سو دور سے دھندلے ہو جاتے ہیں لیکن کہا وہ اتنا سونا تھا دور تھا پھر بھی سونا لگتا تھا قریب آیا تو پھر بھی <سلام> اچھا یہاں اس نے حضور کی صرف بھی بیان کی ہے کچھ لوگ دور سے اچھے لگتے ہیں قریب آ کے اچھے دور سے اچھے لیکن رشتے داری کر کے دیکھو تو اچھے نہیں ہے کاروبار کر کے دیکھو تو اچھے نہیں ہے دوستی لگا کے دیکھو تو اچھے نہیں ہے سفر کر کے دیکھو تو اچھے نہیں ہے. وہ کیا کسی نے کہا اس کے لہجے میں یوں تو برف تھی لیکن جو چھو کے دیکھا تو ہاتھ جل گئے کچھ لوگ دور سے سہانے سہانے قریب آئے تو کان پھٹے ڈھول کی طرح لیکن اس نے حضور کی صورت بھی بیان کی اور جبلوں میں حضور کی سیرت بھی بیان کی کہا وہ اتنا سونا تھا دور تھا تو پھر بھی سونا لگتا تھا قریب آ گیا تو پھر بھی سونا لگتا تھا دور تھا تو نظریں جھکی ہوئی تھی قریب آیا تو ہیا کے پہرے تھے عجیب حسن تھا عجیب رنگ تھا دور سے بھی سونا لگتا تھا قریب سے بھی سونا لگتا تھا اچھا ایک ترجمہ اس کا میں نے بھی کیا ہے اگر آپ کا ذوق ہو سلامت اس نے کہا کہ کیا بتاؤں دور سے بھی سونا اور قریب سے بھی سونا تو میرے ذہن میں اس کا مفہوم ایک یہ بھی آیا ہے مفوم وہی ہے لیکن ایک یہ بھی آیا ہے اور آپ اس کی تائید کریں گے علما تشریف فرما ہے شفقت فرمائیں گے تو اس نے کہا کہ میں کیا بتاؤں وہ کتنا سونا تھا دور تھا تو سونا لگتا تھا قریب آیا تو اور سونا لگتا تھا تو میں کہتا ہوں کہ حضور دور سے بھی سونے اور قریب سے بھی جنہوں نے قریب سے دیکھا نا انہوں نے کہا کل کامارے لہ لے لم آ رہا کب لاہو کیا پوچھتے ہو رات کا چمکتا ہوا چانتے حضور حضور جیسا نہ پہلے دیکھا بعد میں دیکھا. یہ کس نے چاند جس فاصلے پہ کھڑے ہو کے دیکھا اس نے کہا مکھ چاند بدر شاہی متک دیتے جس نے قریب کھڑے ہو کے دیکھا اس نے کہا کہ چاند چڑا ہوا تھا اور حضور لال دھاری دار یمنی چادر اوڑ کے آرام کر رہے تھے۔ حضرت جابر بن صمرا کہتے ہیں کبھی اسے دیکھوں کبھی نہ دیکھوں فائذا ہوا اندی احسن من القمر پھر میں نے فیصلہ کیا نہیں حضور سونے ہیں <تصفح> جس نے قریب سے دیکھا اس نے کہا کہ چاند سے حضور سونے ہیں اور جو 13 صدیوں کے فاصلے پہ کھڑے ہو کے بریلی سے دیکھتا رہا اس نے کہا خورشید تھا کس زور پر کیا بھڑ کے چمکا تھا قمر بے پردہ جب وہ رخ ہوا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں جس نے قریب سے دیکھا اس نے کہا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلام رو یا کنور جو من بین ہو کہ حضور کے سامنے والے دانتوں میں ہلکا سا سوراخ تھا اور حضور جب بولتے تھے نور کی کرنیں چھن چھن کے نکلتی تھی یہ حضرت عبداللہ اب نے عباس نے کہا جو پاس کھڑے تھے اور جو چودہ صدیوں کے فاصلے پہ کھڑا تھا اس نے کہا اجے میرا یار نہیں ڈٹا جنو کے چند شرم آدھی لف نین نشیلے مست رسیلے سونا کجل سہاو اک اگڑے تے انج پیا جاپے جی مح خانہ کھل جائے تے جے کیے کیج نظر بچو دی جو آ جائے خلک ادنے مو لی دنیا کوئی ورلا جان بچا آزم ایڈا سونا ماہی سن نظر نہ جنہوں نے قریب سے دیکھا انہوں نے بھی کہا سونا جنہوں نے قریب سے دیکھا انہوں نے بھی کہا سونا اور جنہوں نے دور سے دیکھا انہوں نے بھی کہا سونا جنہوں نے قریب سے دیکھا اس کا نام محمد بن مسلمہ تھا اس نے کہا اگر ٹیڑی نظر سے دیکھا نہ میرے رسول کو آنکھیں توڑ دوں گا یہ جس نے قریب کھڑے ہو کے دیکھا اور جو تیرہ صدیوں کے بعد کھڑے ہو کے دیکھتا رہا اس کا نام غازی المدین تھا اس نے کہا ٹکڑے کر دوں گا راج پال اگر جیڑی نگاہ سے دیکھا میرے رسول کو جس نے قریب کھڑے ہو کے دیکھا اس کا نام عمر بن خطاب تھا اور جو چودہ صدیوں کے فاصلے پر کھڑا تھا اس کا نام عامر چیما تھا جس نے قریب کھڑے ہو کر کے دیکھا وہ حضور کے غلام تھے اور صحابہ تھے اور جس نے چودہ صدیوں کے فاصلے پہ کھڑے ہو کر کے دیکھا ملازم تو پولیس کا تھا اس نے کہا تو گورنر ہے تو میں محمد کا نوکر ہوں میں کاٹ کے ٹکڑے کر دوں گا کہ نظر سے بھی دیکھا تو تو کہا کوئی قریب سے دیکھے پھر بھی واری جائے دور سے دیکھے پھر بھی واری جائے تجے میرا یار نہیں ڈٹھا ویگ کے چاند کہا کیا بتاؤں کہ وہ قریب سے بھی سونا اور دور سے بھی سونا اچھا اس نے حضور کا حلیہ بیان کیا ام مابت میرے بچے تیرے پہ قربان ام مابت میری نسل فیدا تیرے ایک ایک جملے پہ حضور کا حلیہ بیان کیا اور حد کر دی ام محبت نے دعا کرو اللہ ہمیں حضور کی زیارت نصیب فرمائے یا اللہ واسطہ ڈالتے ہیں ام محبت کا ہمیں حضور کی زیارت دے دے یہ آنکھیں اس قابل تو نہیں ہیں لیکن مالک تو کرم کر ہم تیرے محبوب کا نام لے رہے ہیں ام مابت کا صدقہ حضور کی زیارت دے دے اچھا ام محبت نے حضور کا حلیہ بیان کیا مبارک کا حلیہ بیان کیا ام محبت حلیہ بیان کر کے فارغ ہوئی تو بچہ بولا امی وہ بکری والی بات سنائی نہیں جو بکری کی پشت پہ ہاتھ پھیرا تھا مبارک نے وہ تو بات نہیں سنائی اللہ اکبر اب ابو محبت کہتا تم نے زیادتی کیا میرے سے جب مبارک آیا تو مجھے بلایا کیوں نہیں اس کو میں بھی دیکھنا چاہتا تھا اب میں بکریاں دور لے کر نہیں جاؤں گا قریب قریب رہا کروں گا کبھی مبارک آئے نا تو مجھے بلا لینا اب وہ سارے گھر کے افراد مبارک کا انتظار کرتے ہیں ابو محبت کہتا ہے ایک بار ہی آ جائے جن لوگوں نے مدینہ نہیں نہ دیکھا ہوتا وہ کہتے ہیں ایک بار مدینہ مولا پھر میں جان کر لئی اور جنہوں نے دیکھ لیا ہوتا وہ کہتے ہیں یا اللہ بار بار بولا ابو محبت کے جذبات یہ تھے ایک بار ہی دیکھ لوں لیکن ام محبت کہتی تھی کاش کے روز بھی گزرے مبارک کا روزانہ گزر ہو یہاں سے ایک دن ام محبت سودا سلف لینے کے لیے قریبی بستی میں گئی نہ ملا تو آگے بڑھ گئی آگے شہر مدینہ میں جا پہنچ سودا خرید رہی تھی بچہ بھی ساتھ تھا کہ حضرت صدیق گزرے تو بچے نے جب دیکھا نا تو تڑپنے لگا اور اس کے لفظوں میں وہ بے ساختگی گی اور اس کی تڑپ ظاہر ہو رہی ہے اس نے کہا یا راج اللہ جی کانا مال مبارک امی اس دن جو مبارک کے ساتھ نہیں بندا تھا یہ جا رہا ہے سودا چھوڑا حضرت ابوبکر صدیق کے پیچھے اور پوچھتے ہیں مبارک کہاں ہے تم تو مل گئے ہو مبارک کیدھر ہے اب نام تو اپنے طور پہ رکھا ہوا تھا حضرت ابوبکر صدیق فرمایا کس مبارک کو ڈھونڈ رہے ہو کہا وہی جس نے بکری کی پشت پہ ہاتھ پھیرا تھا کہا آؤ تمہیں مبارک کے ڈیرے پہ لے چلو حضور صحن مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے جب بچے نے دیکھا تو پھر چیخا اور کہا وہ دیکھو مبارک بیٹھا ہوا یہ حضور کے قدموں میں بیٹھ گیا تو برکت لوٹی حضور نے اسلام دیا انہوں نے قبول کیا واپس پلٹے گھر آئے شام کو ابو مابدت کے واپس آنے کا جب وقت ہوا نا تو ماں کہتی تھی بیٹے تو خاموش رہنا میں بتاؤں گی تمہارے باپ کو بیٹا کہتا نہیں امی مبارک کے ساتھی کو میں نے دیکھا تھا اس لیے میں نے بتانا ابو کہ ہم مبارک کو دیکھ آئے ہیں شام کو جب ابو مابد آیا نا یہ دونوں بتانے لگے وہ پہلے ہی بول پڑا کہا گھر پھر چمک رہا مبارک پھر آیا تھا انہوں نے کہا مبارک تو نہیں آیا ہم اس کا ڈیرا دیکھ آئے ہیں کدھر رہتا ہے کہاں جسے دنیا محمد کہتی ہے وہی وہ تو مبارک ہے پھر اگلے دن ابو محبت بھی زور کے قدموں میں بیٹھا ہوا تھا وہ بکری محبت کے پاس عام تک زندہ رہی اہل سیم لکھتے ہیں کہ حضرت عمر کے دور میں ایک سال آیا تھا جب قہت پڑا تھا اور درخت بھی سوکھ گئے تھے جانوروں کی چھاتیاں بھی خشک ہو گئی تھی کنو کے پانی بھی نیچے چلے گئے تھے حوص بھی خشک ہو گئے تھے کہیں سے پانی کا کوئی قطرہ نہیں ملتا تھا لیکن ام میں مابد کے ڈھیرے سے بکری کا دودھ مل جاتا تھا کیونکہ حضور علیہ السلام نے اس بکری پر اپنا دست شفا پھیرا تھا اپنا دستے برکت پھیرا تھا یہ حضور علیہ السلام کے ہاتھ کی اور حضور علیہ السلط کے دست نور کی برکت ہے یہ ہاتھ تو اٹھ جائے تو چاند کے ٹکڑے ہوتے ہیں یہ ہاتھ اٹھ جائے تو سورج پلٹ کے سر کے وقت پہ آتا ہے اللہ اکبر یہ جدھر ہاتھ ہو جاتے ہیں ادھر ہی کائنات کا نظام ہوتا ہے اللہ تعالی ہمیں حضور کی محبت نصیب فرما یہ عنوان تو ایسا تھا کہ اس کو بیان کرتے رہیں لیکن میں اسی پر آج کی اس گفتگو کو اختتام پذیر کرتا ہوں اور یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ میں حضور علیہ السلام کے معذات کا صدقہ میرے ملک کو امن عطا کر میرے وطن کو امن دے دے الحمدللہ قوم جاگ پڑی ہے قوم میں شعوری لہر بڑی تیزی کے ساتھ دوڑ رہی ہے اور قوم اتنی دیر تک قوم نہیں بنتی جب تک حضور کی دہلیز پہ نہیں آتی اور مجھے اس بات پہ جو ہے وہ ناز ہے کہ پوری دنیا میں یہ میلاد کا موسم گزر رہا ہے دیکھو کوئی گھر ایسا نہیں جہاں میرے حضور کا جنڈا نہ جوڑ رہا ہو ہر شہر نیچے اور ذکر رسول پر جا رہی ہے جلوسوں کا جو ہے تمام تھا اس وقت جو انداز تھا آپ کے شہر کی رونق بھی میں دیکھ کر کے گیا ہوں اور آپ کی محبتیں بھی میں نے دیکھی ہیں اور پوری دنیا کے اندر جو کیفیات ہیں اس وقت وہ ایک روشن باب ہے اور ایک اجالا ہے اللہ تعالی ہم سب کو حضور کی محبت نصیف فرمایت و آخر داوانہ انمد لہٰ آپ کے مل ہر مل بل ہر گوشے میں قرآن سنا کر دم لینا اب رکنا نہیں اب تھمنا نہیں پردوس میں جا کر دم لینا آفاق کے ہر ہر گوشے میں قرآن سنا کر